<تصفيق> بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمۃ الحمد اللہ علیہ و رحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مکتبہ حضرت سکنے میں موجود تمام خارن اور سامعین کو سے مسلسل مرض کرتے ہیں شکل آت اسلے درس باب بابزک درس نمبر آٹھ پیج نمبر ایک سو چار سے آپ لوگوں کی وارکن و تاج کے درس پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں اور آج یہ بیڑ بکریوں پر زکوۃ کرنی صاحب کیا ہے اس سلسلے میں اور زکوٰۃ سے متعلق تھوڑے سے اور مختصر آرائش پیش ہیں <تصفح> تو بیل بکریوں کے جس طرح کل آپ گائے کے بارے میں بتایا گائے کا کم سے کم جو ہے زکوٰۃ واجف ہونے کی تعداد جو ہے تیس گائے ہیں <تصفح> تو تیس گائے ہو جائے اس پر سال گزر جائے اور سب سے حرام چلانے والا ہو اور ان سے کسی قسم کا کام نہ لیتا بوجھ اٹھانے کا سواری کا پانی وغیرہ اٹھان نکالنے کا جیسے راہٹ وغیرہ سے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے تیس گائے ہو جائے تو ایک سالہ جو ہے گائے کا بچھڑا یا بچھڑی آپ نے دینا ہے اور اگر چالیس ہو جائے تو اس کے بعد فرمایا پھر دو سالہ گائے کا بچھڑا یا بچھڑی دے دیں ہاں جی یہ زکوۃ فرمایا تھا پھر اس کے بعد جو ہے آگے سلسلہ زکوۃ سلسلہ آگے پھر ساٹھ تک یہی ہے ساٹھ ہونے کے بعد پھر دو گائے دو بچھڑی ایک سالہ دے دیں گے اس کے بعد پھر ہر دس کے اضافہ ہونے پہ اگر چالیس کا سیٹ چالیس بن جائے تو دو سالہ اور تیس بن جائے تو ایک سالہ کے حساب سے زکوٰۃ کے نصاب بڑھتا جائے گا اور ہر سال جوں جو زکوٰۃ کے نصاب بڑھتا جائے گا گائیں کی تعداد اس حساب سے جو ہر تیس پہ ایک سالہ بچھڑی کا اضافہ ہوگا اور ہر چالیس پہ ایک دو سالہ بچھڑی کا اضافہ زکوٰۃ میں آپ کو نکالنا ہوگا یہ سلسلہ آگے چلتا رہے گا آگے بیر بکریوں پر فرماتے ہیں امال الغ غنم و بارہ غنم سے مراد بکریاں دونوں شامل ہیں نرمادہ سب اس میں شامل ہے فلا تجرب و فعاب بیر بکریوں پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی ہے اس کا پہلا نصاب پہ نہیں پہنچتا ہے اللہ بلغت مگر جب وہ چالیس کو پہنچ جائیں ہاں جی اور اس میں بھی یہ شرط ہے جہاں بیر میں بھی کہ صحرا میں چراتا ہو چرانا صحرا میں چرانے شرط ہے اور تعداد جو ہے یہاں پہ جمع چالیس کو ہے باقی اس میں جو ہے کام لینے والا موضوع اس میں نہیں پایا جاتا ہے ہاں جی اور کام چلنے بیر بکرے سے تو کوئی کام نہیں لے جاتے ہیں اس لیے یہ چیز میں ہوگا باقی سال گزرنا بھی اس میں شرط ہے اور تعداد جو ہیں تین شرط اس میں بھی موجود ہے سال گزرنا اس مخصوص تعداد کو پہنچنا جو کہ نصاب ہے اور صحرا میں چرانا یہ تین شرائط بیر بکریوں میں بھی ہے تحرمات عمب اعلیٰ تجربات واجب نہیں ہوتی بیر بکریوں پہ فی ہاتھ غیر بکریوں پہ اللہ مگر اذا بلغت جب ان بیر بکریوں کی تعداد پہنچ جائیں بیر بکریاں دونوں ملا کر نرمادہ سب ملا کر 40 چالیس کو پہنچ جائیں جب چالیس بیل بکریاں سب ملا کے آپ کے پاس ہو جائیں اور یہ سب صحرا میں چراتا ہو ہاں جی اور سال گزر جائیں اسی تعداد کا آپ مالک بن کے سال گزر جائیں یا چالیس سے زیادہ کا <تصفح> تو حفیحہ شاتون تو اس میں ایک بکری دینا ہے اور ایک بکری دیتے رہنا ہے چالیس سے الامیتی واشرین ایک سو بیس تک, تک. چالیس سے لے کر ایک سو بیس کی تعداد تک آپ نے ایک بکری دیتے رہنا ہے ہاں یہ جو آپ نے جہاں نونیشاط آئے اشاعت کے لفظ عام طور پر بے بھاگ بکری پر زیادہ استعمال ہوتی ہے ورنہ باقی بیڈ وغیرہ پر بھی استعمال کیا جاتا ہے مشترک نامے لحاظ سے تو لیکن زیادہ تر بکری کے میں استعمال کرتے ہیں تو کہتے ہیں ایک بکری جو ہے زکاء میلا میتبشری نے ایک سو بیس تک اے اچھا آپ جو ہے ایک بکری دیتے رہیں گے اب یہاں کیا نہیں چونکہ لفظ اشاعت آئے آگے تشریح کریں فائن کانل نخرج اور چونکہ یہ شاد کا لفظ مشترک تھا بیڑ بکری دونوں کے لیے استعمال ہوتی ہیں ان کے فرماتے ہیں اگر جو چیز سامنے بے اینوانی زکوٰۃ نکالا ہے فعین کا نن مخرج جس کو نکالا گیا بے اینوانی اس کی عمر بتا رہے ہیں وہ کم سے کم کتنی عمر کا ہونا چاہیے زانن اگر وہ بیڑ کے سم سے ہیں ہاں جی بیڑو ہے بیڑ ہے تو اس کے دمبا ہے نرمادہ دونوں چلتا ہے تو اس میں یمبیں یقن جزت تو پھر چاہیے جو چیز بینوانی زکوٰۃ اس چالیس پر نکالا جاتا ہے وہ بیڑ سے نپا ہو تو ایک سال کونی ہونی چاہیے بیڑ میں زان جزا جو ایک سالے کو بولتے ہیں تو چاہے انجا کنہ بیج ہاں چاہے انجیا خونہ جزتاً اس کی امور ایک سالہ ہو ایک سالہ بیڑ کو بیڑ ہو وہ ان کا نماز اور اگر بکرا ہو یا بکری ہو تو اس میں تو ایک سال دو سالہ ہونی چاہیے ماس میں سے ہو تو بکری کی صنف سے ہو بکرا بکری ہو تو ویسے ماذ عام پر بکرا کے لیے استعمال کر لیتے ہیں تو ماذ یعنی بکرا ہو تو دو سالہ جو ہونا چاہیے یعنی لوگاں بفیق جو مادہ یہ بحث کرتے ہیں نا تو بیڑ میں لوگاں پر ایک سال کو دیتے ہیں اور بکری اور بکرا میں لوگاں پر دو سال کو ہوتے ہیں تو واسطے میں یہی کہ جو کہ جس جو کی قربانی کے لیے اور عقیقہ وغیرہ کے لیے بھی یہی جانور اسی عمر کا ہونا پڑتا ہے اس لیے یہاں پر بھی اسی عمر کا دے دیں آگے فرماتے ہیں جو چیز آپ زکوۃ میں نکالیں گے وہ فلا یا جو جائز لیں یوغ لذا آپ جو چیز بینوان زکوات دے دیں گے وہ یقیناً صحیح چیز ہونی چاہیے نہ اچھا چیز ہونی چاہیے زکوۃ حقر میں اللہ کی پاس پہنچتا ہے علقد میں زکات لینے والے زکوٰۃ حالت میں لینے سے پہلے حقد میں یہ سلقہ اللہ کے دست سے قدرت میں پہنچ جاتا ہے وہ زکات لینے والا آپ اللہ کی نیاوت میں لیتے ہیں خواہ غریب لیں قاہ ادارہ لے لیں فرماتے ہیں فلاحی ہی جو جو جائز نہیں ہے جو چیز آپ زکوۃ میں نکالتے ہیں وہ انخلا لذیذ کی بطور زکوۃ نکالیں اور روبا روبا سے مراد جو ہے ابھی نو نوزاد, نوزاد بچہ جو ہے نوزائیدہ بچہ ابھی ابھی پیدا سو پیدا شدہ جو چھوٹا بچہ ہے بیر بکری کا وہ دینا جائز نہیں نو نوزائیدہ بچے کا دینا بطور زکوٰۃ جانور میں سے بیل بکریوں میں سے جائز نہیں ولل مریضہ اور نہ بیمار جانور جو باقی سب صحیح سلامت ہے یہ ایک جانور جو آپ زکوٰۃ میں نکال رہے ہیں وہ بیمار ہو یہ بھی جائز نہیں ہے ولال حریمت اور نہ ہی بہت زیادہ بوڑھا ہو ہاں جی تو وہ بھی دینا جائز نہیں ہے ولا ذات العوارنہ نا نابینا جو ہے آندا جو ہے ایک آنسے آوار ایک سے نابینا ہو ہاں وہ بھی دینا جائز نہیں والا ان طواد دل اقولت اور نہ اس جانور کا دینا جائسے بطور زکوٰۃ جو کھانے کے لاب میں تیار کیا گیا ہے ہاں جی کھانے کے لیے یہ جو ہے ہمارے گاؤں میں یہ چیزیں ہوتا ہے استعق بولتے ہیں اس کو برق سے وہ جو ہے نا سے جلدی نیچے اتار کے لاتے ہیں اور اس کو خاص خوراک برا دے کے تین چار مہینے گھر میں پالتے ہیں تو یہ زیادہ گوش بوشت وغیرہ زیادہ آتے ہیں تو شریعت اس میں بھی آپ پر بوجھ نہیں ڈالنا چاہتے ہیں لہذا نہ وہ جانور دے دیں جو کھانے کے لیے تیار کیا بلکہ اسی پہاڑ پر جو جانور پالا پالتے ہیں صحرا میں چراتے ہیں انہیں میں سے ایک جانور جس کو عمر پورا ہوتا وہ دے دیں وہ فال ذرا اور وہ جانور بھی وہ نر جانور بھی نہ دے دیں جو نسل کشی کے لیے تیار کی جاتی رکھی جاتے ہے ہاں جی جیسے محلے میں عام طور پر ایک دو جانور بکرا یہ رکھ دیتے ہیں نسل کشی کے لیے تو وہ جانور بھی بطور زکوٰۃ دینا چاہیے نہیں جو فاحل ذرا نسل کشی کے لیے رکھتے ہیں خاص طرح اس کو بھی بطور زکوٰۃ دینا چاہیے سے نہیں ہے <تصال> تو میں کون کون سی چیزیں بتائے زکوٰۃ نکالنے جائز نہیں وہ بتایا اور یہ فرمائے زکوٰۃ کا پہلا نصاب چالیس ہے چالیس پہ ایک یا بیڈ نکالیں گے جن کے بیڈ ہو تو ایک سال عمر ہو بکرا ہو تو دو سالہ ہو اور یہی زکوٰۃ ایک بیڈ دیتے رہیں گے کہاں تک ایک سو بیس تک یہی ایک بیڈ دیتے رہیں گے جب یہ کونٹوں کی تعداد ایک سو بیس سے گزر جائے وہ زابہ لغذ میں ہو و و عشینہ جب بیڑ کی تعداد جو ہے سو و عہد ای ایک سو بیس یعنی اکیس سو پلس یعنی ایک سو ایک ہو جائے میاں تو عہد یعنی میاں سو ایک تو سو کا کیا بن جائے گا ایک سو ایک جب ان بکریوں کی کی مجموعی تعداد ایک سو ایک ہو جائیں ایک اضافہ ہو گیا ایک سو بیس پہ تو حفیحہ شاتا نے توج میں آپ نے دو, دو بکری نکالنا ہے یہاں پہ یہ یا دو بغری نکالیں یا ایک بیڈ اور ایک بکرا نکالیں بغری نکالیں دونوں سے نکالتے ہیں عام طور میں لفظ شاد مشترک لباس سے بیڑ بغری دونوں کے لیے سمجھتی تو عمر کے لحاظ سے جو پہلے بتایا وہ عمر اس میں پورا ہو اور یہی دو نکالتے رہیں گے علا مند دو سو تک دو سو بیڈ ہونے تک آپ نے دو بکری ہے دو بیڈ بکری ہاں انتقاد پہ نکلنا ہے یا بیڈ دونوں بیڈ نکالو, نکالو یا ایک بیڈ دونوں بکری نکالو یا ایک بیڈ ایک بیڈ وہ کوئی فرق نہیں پڑتا یہ سال کے لحاظ سے پورا ہونی چاہیے ہاں جی بیڈ کے سنیمے سے ایک سالہ بکری سنیمے سے دو سالہ ہو دو سو تنگ یہی دیتے رہیں گے فیض آب جب بیڈ بکروں کی تعداد پہنچ جائے میں تین دو سو پہ دو سو ہو جائے ایک اضافہ ہو گیا باڈر کراس ہوا تو حفیحہ صلاح و شیطین جب دو سو ایک ہو جائے تو اس میں تین بیل بکریاں دے دیں گے صلاح سیات تین بیر بکریاں دیں گے عزت و اور یہی تین دیتے رہیں گے ہاں جی دو سو ایک سے لے کر کہاں تھا اللہ آر بامعتی چار سو تک چار سو تک جو ہے آپ تین بیل بکریاں دیتے رہیں گے فیض آغت آر بامیہ جب مکمل چار سو ہو جائے چار سو ہو جائے تو بھیا آر وہ تو اس میں چار بیڈ بکریاں نکالیں گے بطور زکوٰۃ چار سو ہو جائے تو اس پر چار تو اس کے بعد جو ہے جب چار سو پہ چار ہو گیا اس کے بعد فارمولہ فتح وہی اس تغل و بعد نظالے کا اب جاری رہے گا اس کے بعد چار سو ہونے کے بعد اب اس کے بعد علّہ فی کلیاتی اس کے بعد ہر سو پہ یعنی ابھی چار سو پہ آپ نے چار دے, دے نا پانچ سو اگر آ جائے اس پہ چار سو ایک دو تا چار تک یہی 400 دیتے رہیں گے یہی چار بکریاں دیتے رہیں گے بیل بکریاں جب پانچ سو ہو گیا پورا سو اضافہ ہو گیا اس چار سو پہ تو پھر آپ ایک اور بکرا جو ہے ایک اور جانور بیر بکری میں سے زکات میں اضافہ کریں گے تو آپ کو آپ پانچ دینا پڑے گا پھر جو ہے پانچ سو سے لے کر پانچ سو تک وہی پانچ دیتے رہیں گے جب چھ سو پورا ہو جائیں تو ایک اور بکری اضافہ کریں گے اس طرح ہر سال ایک نا بیرونی تعداد بڑھتے چلیں گے تو یہ نہیں ہے صرف آخر کا دے دیں پچھلے جو جو چار دینا تھا پانچ دیں گے پانچ دینا تھا آپ چھ دیں گے چھ دینا تھا سات دیں گے جیوں جوں جو سو بڑھتا جائے گا ہر سو پہ ایک سو پہ کم پہ کچھ نہیں ہے ننانوے تک پہ کچھ نہیں ہے سو جب ہو گیا تو سابقہ زکوٰۃ جو چار سو پہ جو نکلتا تو وہ تو آلریڈی نکالنا ہے پانچ پہ جو نکالنا تو وہ نکالیں گے ہر سو پہ ایک کا اضافہ ہوتا جائے گا وہی اشتگل اب جاری رہے گا ہاں بعد ظالق اس کے بعد یعنی چار سو ہونے کے بعد علانفی کلمی ہر سو پہ شاتن ایک, ایک بکری نکالے گا بالغن ماں بالغا پہنچ پونج جہاں پہنچنا ہے یعنی اونٹوں بیر بون تعداد سے جتنا آزادہ ہو جائے ہاں جتنا آگے بڑھتا چلا جائے والن ماں بالا ملاتے ہیں پہنچے پونج جہاں پہنچ جائے یعنی جتنی تعداد کو پہنچے پھر اس کے بعد پھر ہر سو پہ ایک کا اضافہ ہو جائے گا سو پہ کم پہ کچھ نہیں ہے ہر سو پہ ایک کے اضافہ ہو جائے گا پھر یقیناً چار سو پہ سات سو پہ سات ہو جائے گا آٹھ سو پہ آٹھ ہو جائے گا نو سو پہ نو ہو جائے گا دس پہ ہزار روپئے دس ہو جائے گا اسی طرح آگے بڑھتے چلیں گے فارمولہ یہ اب آگے فرماتے ہیں وہ علم جانعلو ہوتا ان, اِن بیل وغیرہوں میں سے جو یا باقی گائے بھینس وغیرہ میں سے جن کو معلوم ہیں جن کو گھر میں گھاس کھلایا جاتا ہے ہاں جن کو گرمی گاس کھلایا جاتا ہے اور جن کو پالا جاتا ہے پھر معلوفات جان ایک معلوفہ ایک سائمہ صحرا میں چلانے والے کو سائمہ بولتے ہیں سین کے ساتھ گھر میں چلانے والے کو معلوفہ بولتے ہیں جن کو آپ کو الف دیا جاتا ہے گاس دیا جاتا ہے تو وہ جانور جن کو آپ نے گھر میں دیتے ہیں پھر بعد عل کے کچھ ایسا تو لہ سن بھی سائماتین تو وہ سائمہ نہیں صحرا میں چلانے والا شمار نہیں ہوتی اس پر زکوٰۃ واجب نہیں وہ ہزاروں کی تعداد میں جو ہے نا اس پر زکوٰۃ واجب نہیں لیکن جانور پر زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے صحرا میں چرانا اور سال بھر صحرا میں چرانا یہ شرط ہے سال کا کچھ حصہ ایک دو مہینہ اگر آپ کو سردی کے موسم میں جیسے عام طور پر گاؤں میں ہوتی ہے ہاں جی آپ گرمی چراتے ہیں گرمی اس کو پالتے ہیں گھاس دیتے ہیں اور چیزیں دیتے ہیں تو پھر اس پر زکوۃ واجب ہے نہیں ہے آگے آپ فرماتے ہیں آپ نے جو چیز بطور زکوٰۃ نکالنا ہے اس میں فرماتے وائی جائز یو خرجام الحانہ عام ہے یہ کی بطور زکوٰوٰوٰوٰوٰۃ آپ نکالی جانوروں میں سے باقی سارے جو پر جو, جو, جو گائے بھینس وغیرہ ان سب میں جائے سے آن ایک خاپ نے جانوروں میں سے غیر اس کے علاوہ جیسے گندم وغیرہ ان سب میں بھی من غیر جنس ہے ما وجب فی اس جنس کے غیر سے آپ دیکھ سکتے ہیں ما بج فی جس میں زکوٰۃ واجب ہے ہاں جی فرق پر زکوٰۃ آپ کو گائے پر گیا آپ نے بخریوں میں سے دے سکتے ہیں لیکن بازار قیمت کر کے ان ایک گائے کی قیمت کیا ہے اور بندھن دو بکری کی قیمت کیا ہے وہ برابر کر کے بکری میں سے قیم بازار قیمت کر کے نکال سکتے ہیں اس طرح غلّات پہ واجب ہے آپ گائے میں سے دیکھ سکتے ہیں غلّات کی قیمت کریں گے گائے قیمت کریں گے برابر ہو جائے تو نکال سکتے ہیں یعنی من غیر جن سے ماوجب جس میں زکوٰۃ واجب ہو اس کے غیر سے بھی دے سکتے ہیں کیسے دیں گے بالقیمت سوخیتی بازاری قیمت کر کے بازار قیمت کر کے مثلاً آپ نے یہاں پر گندم واجب ہو گیا آپ گندم کے بدل میں جانور دیں گے لیکن اس گندم کا مثلاً پانچ مثلاً دو سو کے جی آپ نے گندم دینا ہے تو اس کی قیمت کریں گے اور جو گائے یا بکری وغیرہ جو زکام دیتے اس کی قیمت کریں گے اگر برابر آ گیا تو آپ دے سکتے ہیں یا تھوڑا پیسہ کم زیاد کر کے وہ بالقیمت ذوقے بازاری قیمت دے کے کر کے لاکن نل جینس لیکن جنس میں سے دینا جس جنس پہ زکوات ہوا ہے اسی میں سے دینا افضل ہو گائے پر زکات واجب ہو گائے میں سے بے بکرے پر بے بکروں میں پیسوں پر پیسوں میں غلط پر غلط میں سے دینا یہ افضل ہے ہاں جی اب فرماتے ہیں وہ جانور جس کو اپنی نے زکوۃ مانگا تھا وہ اضاقہ نت ایک بندے اس کے سارے جانور بےچارے نصاب پہ تو پہنچا ہے چالیس جانور بے بکرے ہیں لیکن سب بیمار جب اس کی جانور جو جو صاحب مال ہے اس کی جانور بے معزہ کانتن انعام جب ہو اس کی جانور جو ہے مرادً بیمار ہو اس کے سارے جانوروں پہ بیماری لگا ہوئے تو پہلے کہ آتے ہیں نا میں بیمار جانور زکوۃ میں نہیں نکال سکتا ہے لیکن یہاں فرماتے ہیں جب اس کے اپنے سارے جانور بیمار ہیں تو فلاں یو تعلق بصیت تو اس سے صحیح جانور طلب نہیں کر سکتے ہیں اسے اس صحیح جانور طلب نہیں کر سکتے اس کے بعد تھوڑا سا برائے رہ گیا موبائل میں تیل جگہ نہیں وہ ان ہم کل کے درس میں آپ کو بتائیں گے